السلام علیکم و رحمہ اللہ وائس اوکے وائس اوکے السلام علیکم السلام علیکم صلی اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم صرف عقیرن علم الصرف عقیر یا آخر عقیر بابِ افال آ جی پیج نمبر 28 ایٹ ہمارے پاس بابِ افال آ اجوف وابی القامت کھڑا ہونا القامت کھڑا ہونا کھڑا کرنا ٹھہرنا یہ لا مطع باب ہوتا ہے متعدی ہوتا ہے دیکھیے اقام و یقیم اقا مطن فاو مقیمن و اقیمۂ یوقام و اقا مطن فاؤ مقامن علّم رومنقی ون ون اقامہ اصل میں کیا تھا بلکہ اس کی میں جب وہ گرگدانے گا تو پھر اسی كے اندر خیر انگدانے نہیں دیے میں اس کے چلیں اب ذرا كرتے ہیں ذرا اصل اصل اقامہ كیا تھا اك تھا اكرما اکامہ اصل میں کیا تھا اکوامہ تھا وو مکتو تھا ماکبل ساکن تھا واؤ کا پتہ ما قبل کو اس واؤ کو سے بدل دیا تو کیا بن گیا تو اکاما اکاما اکام اکامت اکامت اصل میں کیا تھا اک وم نا اکرم نا اک وم اک وم نہ تھا چھٹا سیگا اک تھا وو مکتو تھا ساکن تھا کا کو دیا واؤ کو الگ سے بدل تو کیا بن گیا نہ بن گیا پھر التقاف ساکن والا قانون لگالی کو گرا دیا تو کیا بن گیا پھر آ جائے گا اکم تھا اکم تم اکم, اکم, اکم, اکم, اکم تو اکم نا مجھول کا سیگا کیسے آئے گا میں کیا تھاما تھا میں کیا تھا, تھا. اصل میں کیا تھا؟, تھا. تھا. واؤ تھا م... مقصور تھا ماقبل ساکن تھا واو مقصور تھا ماقبل ساکن تھا واو کا کثرا ماقبل کو دے دیا تو یہ واؤ ساکن ہو گیا ماقبل کسرہ ہے پھر وہ میزان والا قاعدہ لگے گا واؤ ساکن ماں قبل مقصود تو اس واؤ کو یا سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا اکیما ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا میں جلدی جلدی چلوں گا یہ تو سارے قاعدے پڑے ہوئے ہیں بس اب تو میں وہ لگا رہا ہوں صرف اکیمہ تو آپ دیکھیں اکیمہ وکیمہ اکیم و اکیمہ تو اکیم نہ اصل میں کیا تھا اک تھا اکیم اصل میں کیا تھا اک تھا پھر اکیم ہوا پھر اکیم ہو گیا اکیمتا اکیم تما تما ہاں اکمتم تو اکیمنا یقیم و اصل میں کیا تھا یق ویمو تھا یخ مقصور تھا ماکبل ساکن تھا واؤ کسرا ماقبل کو دیا باؤساکن ہو گیا تو پھر واؤ واؤثن ماقبل مقصور آ گیا میزان ال والا قاعدہ لگے گا تو یقیم ہو جائے گا یقین و اصل میں کیا تھا था وم نہ تھا یق وم نہ تھا تو یقینا تو یہ آ جائے گا یوکیم و یقینا یقین و تکیم و تک یقم پھر لن یوکی مالیں یوکیما لیں یو کی ساری کردانیں کرنی آپ لوگوں نے اس طرح اچھا جی لم یقم لم اصل میں تھا لم یق تھا لم یکرم لم یق تھا لم یق تھا جب لم یق وم تھا واؤ کسرا تھا ماکبل ساکن تھا وہ کا کسرا ماقبل کو دیں گے اور واؤ کیا ہو جائے گا واؤ خود ساکن ہو جائے گا تو کیا بن جائے گا یعنی وہ ساکن ماقبل مقصور ہو جائے گا تو جب ساکن ما قبل ہے تو اس کو یاد سے بدل دیں گے جب یا سے بدل دیں گے تو پھر بھی کیا یا بھی ساکن ہی ہے اور میم بھی ساکن ہے آخر میں تو یا گر جائے گی تو کیا بن جائے گا لم یوکم لم یوکم فر کیسے ہو جائے گا لم یوکم تو کیوں کیونکہ جو ہے وہ دو التقاء ساکنین والا قانون لگ جائے گا لیکن تسنیا کے اندر جا کے پھر نہیں لگے گا التقاء ساکنین تو لم لم یوکی لم یوکی لم تم لم تی لم لم تم لم تی لم لم لم لم لم بہت آسان بچوں باتیں ساری اب اس میں فائل آ گیا اچھا جی اکا اچھا کیا تھا مصدر آئے نا اکام اکامتن اصل میں کیا تھا اک تھا کیا تھا اک وامن تھا اف اف آف آف اکرام اکرامن اک تھا ٹھیک ہے جی کیا تھا <laughs> <laughs> تو واؤ مفتو تھا ماقبل ساکن تھا واؤ مفتو تھا ماقبل ساکن تھا واؤ کا کسرہ ایک تھا نا تو کیا بن گیا بہت مکتوط تھا ماں قبل ساکن تھا تو کیا بن گیا تو یہ بن گیا اکا اکا اکا من بن گیا اکا من دو الف آ ٹھیک ہے دو الف آ جب دو الف آ پھر کیا کیا پھر کیا کیا کہ الف کو گرا دیا الف کو ارتقاء ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیا الف کو جب گرایا تو اس کی آخر میں کیا کیا یہاں پر یہ خلاف الکیاس ایسا ہوا یہ اس کو کہتے ہیں کہ قانون بھی اکا متن والا قانون بھی کہتے ہیں اس کو یہاں پہ گولتا آخر میں لگا دی گول تا لگا دی تو کیا بن گیا اقامتن بن گیا کیا بن گیا اقامتن کیا بن جائے گا اکا کیا تھا اکوامن تھا پھر کیا بنا اکامن بنا پھر الف کو گرایا اور الف کو گرانے کے بعد کیا کیا, کیا؟ کہ آخر میں گول تا لگا دی تو وہ بن گیا اکا بن گیا اکا متاً اچھا <تصفيق> شروع میں جو حمزہ ہے وہ کیا ہے یہ قطی حمزہ ہے اکا کے اندر حمزہ کیا ہے قطی ہے اکرما یکریم اکرامن والا جو حمزہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے قطی ہوتا ہے باب فال کا اس لیے یہ گرتا نہیں ہے کبھی بھی سمجھ رہے ہیں تو شروع والا حمزہ اس لیے نہیں گرتا اکا متاً مقیم اس میں فائل آ جائیں مقیمن اصل میں کیا تھا مک تھا مک تھا پھر وہی مقیمن ہو جائے گا مقیمن مقیمان مقیمن مقیم کہتے ہیں نا مقیم ہے یہ بندہ فلان جگہ گا کو مقیم ہے یقام یقام اصل میں یق تھا و تھاام ہوا مقامن اس میں مفول کا سگا کیا آئے گا مقام اس میں مفول کا سگا آئے گا مقام تو اصل میں کیا تھا مک تھا مکرمن مک پھر وہی یقال والا کان لگ گیا تو مقامن ہو جائے گا المر و من الامر الامرمین اکیم اصل میں کیا تھا اک وم تھا اک واو ساکن وم واؤ ثاکن اور ماقبل واؤ اک وم تھا واو مقصور تھا ما قبل ثاکن تھا واؤ کسرہ ماقبل کو دیں گے واو کو یا سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا عکیم پھر التقاع ساکنین کی وجہ سے یا گر جائے گی تو کیا بن جائے گا اکیم بن جائے گا لاتم نہیں اصل میں کیا تھا لا وم تھا نہیں کیا آئے گا لا لاتقوم تھا پھر وہی بنے گا لا لات بن جائے گا بہت آسان بچوں والی باتیں اجوہ یائی اب آگے الارت و اڑانا الارتو اطارا متیرن و اتیراً متارن علم اتر اصل میں کیا تھا اتارا اصل میں کیا تھا ات یرا تھا اکرما اجوہ و یائی ات یارا تھا ات یارا تھا یا کا فتح ما قبل کو اس کو اسکالر سے بدل دیا تو کیا بن گیا اتارا یو تیرو اصل میں کیا تھا اتارا اتارا اتارو اتارتا تھا پھر کیا آ جائے گا اترنا کیا بن جائے گا اترنا اصل میں کیا تھا ات اکرمنا ات یرنا تھا کیا تھا ات یرنا اکرمنا یا مقصور ما قبل ساکن یا کا کسرہ ما قبل کو دے دیں گے اور یا دو ساکن جمع ہو جائیں گے تو یا گر جائے گی تو کیا بن جائے گا اتیرنا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا پھر یوتیر اصل میں کیا تھا ہاں یوتیر اصل میں یوتیرو اصل میں یوتھ تھا یوتھ تو پھر یوتیرو ہو گیا ات یارن اتار میں کیا تھا ات یارن اکرامن اف عالن ات یارن یا کو دیں گے تو اتارن ہو جائے گا اور پھر اس کو گرا دیں گے علی کو گے آخر میں گولتا کر دیں گے تو اتار ہو جائے گا متیر متیر اڑنے والا متیر تو یہ متیر اصل میں کیا تھا متیرن تھا تیرا اصل میں ات یہ سارا اس طرح چلے گا بس وہی ہے اب یہاں پہ یا آ رہی ہے یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کے اندر سارا کا سارا اچھا اب آ باب استفال باب استفال آ گیا آج وہ بابی الستعان تو مدد چاہنا استعانہ تو اصل میں کیا تھا استعانہ تو مدد چاہنا ٹھیک ہے تو اب یہ کیا آ رہا ہے استعانہ تو دیکھیے گردان میں کہتا ہوں اصل میں کیا تھا اصل میں تھا استاوانا تھا استاوانا استاخر استا استا اس کا مادہ کیا اونن اون کے ہوتے ہیں مادہ مدد کے معنی ہوتے ہیں آئین وجوف وابی ہے تو ہم کیا ہے باقی سارے زائد ہیں اس کے اندر استاوانا استا ون था واؤ مکتو تھا ماں قبل تھا, ما, مق, تو ما قبل ساکن کو دیں گے اسکالر ش کیا بنے استانا, استانا, استانا, استانو, استانت, تھا, استا, اب دیکھیے اس جو چھٹا سگا کیسے آئے گا استاخ رجنا استا استا ون دو نون نا اس کا او نون مادہ ہے چھٹا سیگا کیسے بنے گا چھٹا اصل میں گا چھٹا اور بارویں کے نون آنا ہے تو وہاں پہ آپ تشدد آئے گی کیسے آئے گی آپ سمجھے استاخ استخرجنا لیکن اس کا تو مادہ ہی وہ تھا یہاں پہ کیا ہے عین واؤ اور نون عین واؤ اور نون ہے تو دو نون آ گئے کٹھے تو استا چھٹا سی گا کیسے آئے گا استا ون استا ون استا ونو استا ون استا ون اطا استا وننا استا ون نا ایک نون وہ ہے اور ایک نون جو تھا جمع مونیسر تھا تو یہ تشدید بن جائے گی تو کیا بن جائے گا استا ون تو آپ دیکھیے اب استا ہے استا وننا میں کیا ہوگا واؤ کا فتح ماہ قبل کو دیں گے واؤ کا فتح جب ما قبل کو دیں گے تو اس واؤ کو الف سے بدل دیں گے جب الف سے بدل دیں گے تو الف بھی ساکن اور نون تشدید والا نون ہے تو پہلا نون کیا ہوتا ہے ساکین ہوتا ہے تشدد والے نون میں پہلا نون کیا ہوتا ہے ساکین ہوتا ہے جب نون پہلا نون ساکن ہے اور الف بھی ساکن تھا تو پہ الف گر جائے तो تو کیا ہو جائے گا استانا استانا استعانو استانت استا استانا استانہ تھا تو کیا ہو جائے گا جو ہے نا استا وہ ہو کا فتح جو ہے ماکل کو چلا گیا تھا نا تو ہم آئن پہ کیا گا اب یہی تو مسئلہ ہے اس کو میں جل جلدی جلدی جتنی جلدی کر رہا ہوں میں اس کو لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو ابھی ایک منٹ میں لکھ کے دکھاتا ہوں کیونکہ یہ چیز مجھے پتہ ہے کہ یہ گڑبڑ کریں گے آپ لوگ کیونکہ ایک نون جو آ رہا ہے نا وہ آ رہا ہے اس کا اصلی آ رہا ہے اور ایک نون زائدہ آنا ہے ہاں دیکھیں یہ آ جائے گا نا اس تاون اس دیکھیے ذرا میں نے دو نون لگائے ہیں کیونکہ ایک نون عین واؤ اور نون والا جو ہے نا یہ تو کیا ہے عین واؤ اور نون تو اصلی حروف ہے ٹھیک ہے اور یہ جو نون جو آخر والا نون ہے دوسرا جو نون ہے یہ کون سا جمع مونس والا نون ہے تو آپ اس کو ذرا اس تخ اس نہ اس تخ اس تخرج اس اس تخ رج استخ تو رج جیم کی وجہ یہ پہلے والے نون کی جگہ کیا آ رہا ہے جیم آ رہا ہے استخرجنا یہ کیا تھا استا وننا استا وننا استا وننا نا استا ون دین دونوں پڑھا جا رہے ہیں نا اب آپ کیا کریں گے استا وننا کے اندر کیا کریں گے واؤ مفتو تھا ماں قبل آئین جو تھا ساکن تھا استا ون نہ آئین کے اوپر وہ تھا اب واؤ کا فتح آپ کیا کریں گے ماں قبل کو دیں گے واو کا فتح ما قبل کو دیں گے اور اس واو کو یقالو والے قانون کے کی تحت کیا بدلیں گے الف سے بدل دیں گے تو اب میں پڑھتا ہوں ذرا استعان استعن ٹھیک ہے نا استعان, نا. استعان نا. اب کیا ہو گیا ایک الف ساکن ہو گیا اور ایک نون ساکن ہو گیا جب ہاں نون الف ثقن ہو گیا اور نون استآن ہو گیا تو اب کیا ہو جائے گا اب یہ الف وال الف جو ہے نا یہ گر جائے گا جب گر جائے گا تو آخر میں تو تشدد ہی ہے یہ ڈبل نون نہیں ہے بلکہ کیا یہ ایک نون ہے اور اس پہ شد ہے تو کیا بن جائے گا استاننا استانا سمجھ رہے ہیں آخر میں تشدد لکھنی ہے آپ نے استانا ہو جائے گا نا ہم. یہ اس طرح چلے گا یہ سارا لاسٹ والی سمجھ نہیں آئی کیوں نہیں سمجھ آئی دیکھیے کیا ہوگا استا استا وننا تھا استا ون تھا وننا اور نون ساکن ہے اور دوسرا نون پہ زبر ہے استخرجنا کے وزن آپ نے کام یہ کرنا ہے یہ لکھا پتہ ہے کیسے جاتا ہے آپ اوپر استخرجنا لکھیں اور نیچے یہ اسی کے وزن کے اوپر بالکل استاون نہ لائیں اور نون کو اس طرح ہی لکھیں جس طرح کہ وہ ہے کیونکہ عین واؤ ایک نون اس کا اصلی ہے ٹھیک ہے تو جب وہ آپ کریں گے تو اس سے آپ کو کیا پتہ چلے گا واؤ مفتو ہے ماں قبل ساکن ہے واؤ کا پتہ ماقبل کو دیں گے ٹھیک ہے واو کا فتح ماقبل کو دیں گے اس کو الف سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا استعان استعان الف اور نون دو ساکن جمع ہو گے الف اور نون دو ساکن جمع ہوگے جب الف اور نون ہاں استاً نہ کریں ہاں استر استاً سرنا نون سواد را تھا جو اصل مادہ تھا اور ایک ہی تھا لیکن یہاں پہ عین واو اور نون مادہ ہے اور آخری جو نون ہے وہ زائد نون ہے وہ زائد نون ہے جب جمع مولو والا نون ہے ٹھیک ہے تو اب جب واؤ کو فتح دے دیا تو کیا بن گیا استعانہ استعانہ ہو گیا اب دیکھیے الف اور نون جو آ رہے ہیں دونوں کے ساکن ہیں نا دونوں تو اب کیا ہو جائے گا الف گر جائے گا جب الف گر جائے گا تو آخر وجہ نون ایک نون ساکن تھا اور ایک نون کیا تھا مفتو تھا اس کو ایک لکھیں اور اس کو کیا بنا دیں اس پہ شد لکھ دیں شد کا کیا مطلب ہوتا ہے دو نون پہلا نون ساکن اور دوسرا نون کیا ہے مفتو تو کیا ہو جائے گا استعانہ ٹھیک <متصفح> ہے نا استعانہ لیکن یہ دو, دو نون پڑے جائیں گے استعانہ اچھا جی اب چلیں جی اب چلیں جی ذرا اب ہم چلتے ہیں ساتویں سیگے کی طرف ساتواں سیگا کیسے پڑھیں گے وہ دیکھیے ذرا کیونکہ مجھے پتا نہ یہ ذرا مشکل ہوتے ہیں ذرا سمجھانے کے لیے تاکید نہیں ہے یہ تاکید والا نہیں ہے اچھا یہ سکیلا نہیں ہے یہ سکیلا نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے یہ تو ایک نون اصلی ہے اور ایک نون کیا آ رہا ہے ایک اس کا اپنا وہ آ رہا ہے یہ تاکید نہیں ہے ثقیلا قانون نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا اب چھٹے ساتھ میں پہ چلے جائیں اس تخ اس استخرجت اس تخراج استخرجتا استخرجتا استخراج اس, اس, اس, اس, اس تخرجہ اس اس اس اس اس یہ آپ نے اپنے اپنے اپنے کہتے نا کہ خود کانوں سے اس چیز کو وہ کرنا ہے اپنے عقل کو دوڑانا ہے تو اب دیکھیے اس تخ رجتا استا ونتا استا ونتا میں بالکل اس کے وزن لا رہا ہوں اس تخرجتا استا ونتا استا ونتا ٹھیک ہے ون لکھ بھی دے کچھ ہاتھی لکھ بھی دے استاوتا جب استا ونتا تھا و مفتو تھا ماں کبل تھا تھا ساکن تھا واؤ کا فتح ما قبل کو دیں گے اور اس کو کیا بدل دیں گے استاونتا ہے نا استاونتا تو واؤ کا فتح ما قبل کو جائے گا یہ الف سے بدل جائے گا تو کیا بن جائے گا استانتا التقاء ساکنین آئے گا الف اور نون دو ساکن آگے جب الف اور نون دو ساکن آگے تو الف گر جائے گا تو کیا بن جائے گا استانتا استانتا استان, استان تم استان تم استانتی استعمال یا یہ جو ہے اس میں اب دو نون پھر آ جائیں گے تشدد آ گی استانا ہو جائے گا استانا آخری جو آئے گا نا یہ اس طرح آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کے اندر سارے یہ تو آپ مجھے چاہیے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ خود کریں ساری چیزیں یستاخ رزن بنائے یستا یس تعین ہو جائے گا نستائن کا سیکھ ہم کہتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہو گیا ہو جائے گا چھٹے سیگے میں چھٹا سیگا کیا آ گا اس میں پھر وہی نون والا ڈبل والا کام آ جائے گا اور پھر جمع متکل کا سیگا کیا آتا ہے نستا کا نا اب کا نس یہ وہی ہے نستعین. تو یس تعین متکلم کا سیگا آ جاتا ہے استعانۃ میں کیا تھا استخراجن استعوان استعوانن, استعوانن. استخی عنا اصل میں کیا تھا استعانت اردو میں بھی بال استعمال کرتے ہیں استعانت اس میں کیا تھا استیوانن استعوان اور ہم یہاں پہ وہی کریں گے اقامت والے قاعدے کے تحت اس کے بھی آخر میں گول تال لگا دیں گے تو استعانعاً ہو جائے گا فو و مستعین مستعین اور پھر اسطعین فو و مستعمنستعین ونعتعین یہ سارے سیکھے بچوں والے سیخے ہیں اب تو اصل میں استا وانا تھا استحوان فاو یہ اب آپ نے خود کرنے ہیں یہ خود کریں گے اج بھائی یا تو بڑا آسان ہے استخارہ کرنا استخارا تو بہت آسان چیز ہے استخارہ بھلائی چاہنا تو استخارہ خیر خا یا اور را مادا. خیر استخارہ کا کیا مطلب ہوتا ہے بھلائی چاہنا کہتے ہیں نا استخارہ کر لو کیا مطلب ہے اس کا مطلب بھلائی چاہنا تو استخارہ یسخیر یس تخیر و استحاد فاو و تو یہ اس طریقے سے یہ سارا انہوں نے اصل بھی دی ہوئی ہیں بہت آسان کام ہے اس لیے میں اتنے, اتنے آسان کام نہیں کرا تھا یہ اب آپ نے خود کرنا ہے خود بھی تھوڑی سی جان لڑائیں گے تو تب کچھ بات سمجھ میں آئے گی کہ جی بنائیں اس کو خود بنائیں کہ جی کیسے بنے گا میں نے بتایا کام سارا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کام سارا کیا آپ نے اس کی اصل بنانی ہے بھئی اس کی اصل صحیح میں کیا تھی ٹھیک ہے نا استخر پہ ہم نے جو گردانیں پڑھی ہوئی جیسے آپ کہیں جی ہم نے کون سی گردان پڑی تھی جو بھی ہم نے استعفی لا کے اوپر اس کو لے جائیں اور اس طرح بنائیں اس کو اور قانون آپ کو آتے ہیں قانون لگتا جائے گا اور اس طریقے سے ہوتا جائے گا ٹھیک ہے جی ہوں یہ سوال کیا ہے سوال جو ہے نا یہ تو ڈاکٹر جو ہے مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں گائنکالوجی تو پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے گائنکالوجی پڑھ تو سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہر کی بات تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہاں آگے جس وقت وہ ہے لیبر رومز وغیرہ میں جانا اور اس طرح وہ ٹھیک نہیں ہے ان کا ٹھیک ہے لیبر رومز وغیرہ میں جانا وہ ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ پھر ہے کہ اور خواتین حضرات ہوں خواتین ہوں وہاں پہ خواتین ہی ہوں